من کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا را کا آیات الکتاب یہ کتاب آیات ہیں نازل کیا لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ فاستن کا روانہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے نازل کیا ہے، کیا ہے، بلند اور اس نے سورج اور جان کو کل یریلی اجری مسمہ ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے یہ ضبیر العمر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے یہ فخر الیا کی نشانیاں کھول کر بیان رکھواسی وزاد جس نے زمین کو بچھایا اور اس نے ثابت رہنے والے پہاڑ بنائے اور دریا وہ بنکل مہاراج یا زوجین اور ہر ایک پھل سے اس نے دو جوڑے بنائے یوگ شل لین نہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن کے ذریعے یا رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے ان نفی زاری کر آیا کن قومی تفقاروں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے تجاوارات اور زمین میں ایک دوسرے سے ملنے والے ٹکڑے ہیں وہ جنات من اعناب اور باغات ہیں انگور کے و اور کھیتی وہ نقیل اور خجور کے درخت سینوان و غیر دو تنے والے اور ایک تنے والے یسقا بما ان واحد وہ پિلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے ونفق ویلو بعدها على بعض في اور ہم ذائقه میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں فضیلت دیتے ہیں ان تقالك الايات للقوم يعقلون اس میں اقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں وا ان تعجب اور اگر اپ تعجب کریں فا جب تو ان کا یہ کہنا بڑا عجیب ہے جب قفر ہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا وہ اولاک الغلالفی عنافیم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں گردنوں میں توک ہوں گے وہ الائی کا اصحاب النار اور یہ روگ آگ والے ہیں, ہا خالدون و ہمیشہ رہنے والے ہیں و کا اور وہ اس سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلد طلب کرتے ہیں وہ قد خلط من بن قبل مفولات اور ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں ان ظلم کا بخشش کرنے والا ہے ربی رب ہی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی انما انت منذر یقینا آپ تو صرف ڈرانے ہی والے ہیں ولی کل قوم انہاد اور ہر قوم کے لئے ایک راستہ بسانے والا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیید الارحام وما تزداد اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اتھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر مقدار میں ہے عالم الغیب و شہادہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے الکبیر المتعال بہت بڑا اور بہت قلند ہے سو من اثر القول ومن جہر بھی تم میں سے برابر ہیں جس نے بات کو پوشیدہ کیا اور جس نے جہری کیا هو مستقم باللیل اور جو رات کو چھپنے والا ہے پوشیدہ رہنے والا ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ان اللہ, ما یقینا اللہ تعالی اس چیز کو نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتی یغیروا ما بی انفسیهم یا تک کہ وہ اسے بدلنے جو ان کے دلوں میں ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بقوم سُوءًا اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَا بَرَدْدَلَهُ تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا وَمَا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ هِبِمْ وَال اور ان کے لئے اس کے سوا کوئی مرزگار نہیں ہوتا خوف وا خوف درانے اور امید دلانے کے لیے وَيُنشِعُ اور وہ بادل, بوجل بادل پیدا کرتا ہے الْرَعْجُ بِحَمْدِهِ اور آسمانی بجلی کڑک کی کی تصویریں کرتی ہے ولم کا تو منصف اور فرشتے بھی اس کی خوف سے اور, اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے بھی پھر انہیں جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے وہ راف اللہ جبکہ وہ اللہ کے بھارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ وہ شدید المال اور وہ بہت سخت قوت والا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اس کے لئے حق کی پکار ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور وہ لوگ جو اس کے سواق پکارتے ہیں لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْئِن وہ نہیں قبول کرتے ان کی دعا کچھ بھی إِلَّا كَبَافِطِ قَفَّيْهِ إِلَى الْمَائِ مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے لیملو کا فاحو تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے وما بھی اور وہ اس کو تک پہنچنے والا نہیں ہے وما دعاء اللہ فیغل اور کافروں کا پکارنا صرف اور صرف رائے گاہ بے سود ہی ہے وہ اللہ پو کرا اور اللہ ہی کے لیے سیدا کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں پوڑ خوشی اور ناخوشی سے مربا اور, اور کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کل کہہ دیجئے تمدنی ہی اولیا تم اس کے سوا دوست بنائے یا نقصان کے مالک نہیں ہیں کہ ہی یہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں نور اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے ام جعلو للہ کہ انہوں نے اللہ کے لئے شریک بنائے ہیں خالقوں کا خلقی ہی کہ جنہوں نے اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق کی ہے فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ تو ان پر وہ تخلیق متشابہ ہو گئی ہے قُلِ اللہ کہہ جیجیے اللہ ہی خالق قُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اور وہ اکیلہ نہائیت زبردست ہے انضل امن امان اس نے آسمان سے پانی نادل کیا زبد تویا پھر اس سیل نے اس ریلے نے ابرا ہوا جھاگ یا اونچا جھاگ اٹھا لیا مصر ہو اور اس چیز میں سے جس پر جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر جلاتے ہیں تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو امداد فید حبا پھر جو جھاگ ہے تو خشک ہو کر بیکار چلا جاتا ہے فیض بہبو وہ چلا جاتا ہے زفان بیکار وہ اما مائن فہم ناز اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا سامان ہے فیم کو فِي وہ زمین میں ٹھہرتا ہے یعنی پانی اللہ کرتا وہ لوگ جنہوں نے اگر ان کے لیے جو اس زمین میں ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو جائے اور اس کی مثال بھی اس کے ساتھ ہو تو وہ اس کو فیے میں دے دیں لہم سوء یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حساب کی برائی ہے, جہنم اور ان کا جہنم ہے. اور وہ, برا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نادر ہوا ہے وہ حق ہے وہ آدمی اس جیسا ہے جو کہ نابینا ہے اندھا ہے انما یقینا نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں اللہ دینا دلہ اللہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو وفا کرتے ہیں والن قدون والی اور اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں پختہ چیز کو توڑتے نہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں برے حساب سے ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں حساب کی برائی سے ولزین اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے صبر کیا وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کی وہ انفقو بما رزقناہم سرا وعلانیا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انہوں نے خرچ کیا ظاہری بھی اور پوشیدہ طور پر بھی وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اور وہ اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں اولائک لهم عقب <عُقْبَدَّار> یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے گھر کا انجام ہے جنات عدن یدخلونها ہمیت کی والی جنتیں ہیں اقامت والی جنتیں ہیں وہ اس میں اقامت کی جنتیں ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے ومن صالحا من ابائهم وازواجهم وذرئاتهم اور ان کے آبا ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک ہوگا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے فن رقبت پس گھر اچھا عرب اور, اور, اور زمین میں اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے گھر کی برائی ہے اللہ اللہ پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے فرقیات دنیا اور وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے حیات دنیا خورت اللہ اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہی ہے وَيَقُولُ كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ بن اور وہ لوگ جنہوں نے إِلَيْهِ مَنْ کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گبراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس آدمی کو جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کی طرف رجوع کرے اللہ دینہ امن قلوب کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں یقینا اللہ ہی کی ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں اطمینان پاتے ہیں اللہ دینا امن و احمد السوال و حسن آب وہ لوگ جو ایمان لائے اور سال اعمال کیے ان کے کچھ خبری ہے آپ اور لوٹنے کی اچھائی ہے کدالی کا ایسی امت میں بھیجا ہے گزر چکی مل نہ تاکہ آپ ان پر وہ کچھ تلاوت کریں جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ ہمرحمان اور وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں کل ہوا رب کہہ دیجیے وہ میرا رب ہے لا الہ ہو اس کے سوا کوئی اور, الہ نہیں ہے الموتا اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین کو کاٹا جاتا یا مردوں کے ساتھ اس کے ذریعے کلام کیا جاتا تو یعنی تب بھی یہ ایمان نہ لاتے امر جمی بلکہ یہ سارے کے سارے کام کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے امانوں کیا وہ لوگ جو ایمان لائے مایوس نہیں ہو گئے اللہ ویسا اللہ اللہ ویسا اللہ کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے کوئی نہ کوئی سخت مصیبت کوئی آفت ان کو پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے ان اللَّهَ لَا اِخْلِفُ الْمِعَادِ یقیناً اللہ وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتا وَرَا قَدْ اسْتُغْزِعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا بضاق کیا گیا ہے فَأَمْ لَي بلین کفارو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا شرا کہا اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں کہ ان کے نام لو ام ام من القول کیا تم اس کو خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا ظاہری بات کہہ رہے ہو بل زینا للذین بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا مکر ان کے لیے مزین کر دیا گیا وہ سدیل اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے اور جس کو اللہ گمرہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے دنیا ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے والا عذاب الآخراتی اشاک اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے ملوق من من اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مثر الجنتلتی و عید المتخون اس جنت کی مثال جس کا متقی, جس کے کا متقی وعدہ کیے گئے ہیں تجریب ان تحتی اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں او دائم لوہا اس کا پھل اور سایہ دونوں ہمیشہ رہنے والے ہیں دائمی ہیں تلقاً تقو یہ انجام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کا انجام آگ ہے اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نادل کی گئی ابین الباگا اور گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں بول کے دیجیے اناشری کا بھی ادعو ما آب. کہہ دیئے کہ میں تو صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوسنا ہے کدالک اسی طرح ہم نے اس کو عربی حکم عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے وَلَا اِنِ تَبَعْتَ اور اگر تو نے علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی مالک مل وال تو تیرے پاس اس کے اس اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا ولقد ارسلنا رسولا من آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا و جعلنا لهم ازواجا و ذریا اور ان کی ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی وما كان للرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی نشانی کوئی معجزہ دکھا دے مگر اللہ کے حکم سے لکل اجل کتاب ہر مقرر وقت کے لیے ایک کتاب ہے یم الله ما یشاء اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے ثابت رکھتا ہے وہ یعنی <نَعِدُهُم> ہی تجھ کو وہ اس میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اور یہ ہم آپ کو فوت کر لیں فعین علیہ کلبرا تو یقینا آپ کے دن میں دیکھا نہیں کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں اور اللہ تعالی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے لا والی حکمی ہی اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے لیے کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے وہ الحساب اور وہ حساب کی جلدی والا ہے مکر اللہ منقبری من اور تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بری خفیہ تدبیریں کی خلی اللہ مکرو جمعہ اللہ ہی کے لیے ہیں سب کے سب اصل کہ گھر کا انجام کس کے لیے ہے یقول اور وہ لوگ جنہوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں بھیجے گئے نہیں ہیں اور کہہ دیجیے کفاب اللہ شہید امبئی وبین میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے ومن منتحس علم الكتاب اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے